اُظب من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسقرآبدنا ایوب ادنادہ رب عنی مسنی شیطوان بنسبن مسنیََََََ شیطوان بنسب و آداب اور کُزب رجلک حضا مختصل عمباردوں و شراب و لَهُ أَهْلَهُ لو اہلو و مث لم رحمتم عنا و ذکر لباب و خوشبی ید کذن فد ربی ہی ولا تہنس انا و جد اواب مقصد سورہ سعود کا البتلا عالل مصطفین کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو آزمایا ہے وقتاً فوقتاً اور ان پر ان آزمائشوں کا آنا یہ ان کے عجز کی دلیل ہے کہ وہ مخلوق ہیں وہ آجز ہیں وہ خود محتاج ہیں تو وہ اوروں کے لیے کیا حاجت روا بنیں گے اور اوروں کی کیا حاجات پوری کر سکیں گے صورت تین ابواب پر مشتمل ہے باب اول آیت نمبر سولہ تک جس میں مقاصد اربعہ سے تکبر کرنے والے اور انکار کرنے والوں کو زواجر دیے گئے یہ دوسرا باب ہے سورت کے مقصد سے متعلق جس میں نو پیغمبروں کے نو پیغمبروں پر آنے والی آزمائشوں کا بیان کیا جاتا ہے تین پیغمبروں کی تفصیلن اور چھ پیغمبروں کا اجمالن ذکر کیا گیا ہے تین پیغمبروں کے تفصیل احوال حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ آزمائش آئی تھی پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر حضرت سلیمان کے بیان میں دو واقعات ذکر کیے گئے دونوں میں جہاد کا ذکر تھا جہاد سے متعلق تھے دوسرے واقعے میں جو جہاد کی تیاری سے متعلق ہے اور اس میں ابتلا کا ذکر کیا گیا جو ہم نے بخاری کی اس روایت سے ذکر کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ اولاد طلب کی اور یہ اپنی ازواج کے ساتھ قربت اختیار کرنے کی یہ انہوں نے ٹھانی لیکن انشاءاللہ اللہ کہنا بھول گئے اور اللہ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا ساروں سے اولاد تو نہیں ہوئی اور ایک بے جان جسم یہ انہیں دیا گیا اور تب یہ انہیں اس بات کا احساس ہوا تو دونوں واقعات میں جہاد سے متعلق یہ آیا تھیں یہ تیسرا واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق ادرت ایوب کی ان کا ذکر قرآن میں کل چار جگہ آیا ہے سورہ نساء میں اور سورہ انعام میں صرف نام کی حد تک ذکر آیا تھا جبکہ کہ سورہ میں آیت نمبر تریاسی 84 اور سورہ سواد ان آیات میں قدر تفصیل ہے حضرت ایوب علیہ السلام یہ تو معروف اور یہ تو معلوم ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں کس زمانے میں بھیجے گئے تھے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں آپ کا تذکرہ حضرت یوسف اور موسا علیہ السلام کے درمیان کیا ہے جس میں امام بخاری ان کے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے یوسف اور موسا کے درمیان یہ گزر چکے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے دولت دی تھی اور کافی کثیر اہل و آیال سے اللہ نے انہیں نوازا تھا اور کثیر اہل عیال دیے تھے لیکن یہ اللہ نے انہیں امتحانات اور آزمائش میں مبتلا کیا ان کا مال و متاح یہ بھی چھن گیا ان کے اہل و عیال وہ بھی چھین لیے گئے حتیٰ کہ یہ ان کے بدن پر بھی بیماریاں اور آزمائشیں یہ اور ان کا بدن بھی یہ آزمائشوں میں گرفتار ہوا ایک صحیح حدیث میں آتا ہے جسے ابن حبان نے روایت کیا ہے اور اسی طرح بازار میں مسند بازار میں مسند ابو آلہ میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت آتی ہے حضرت انصب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایوبا نبی اللہ یہ کان فی بلا سمانیا عشرت سنتا حضرت ایوب یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اٹھارہ سال یہ آزمائشوں میں مبتلا رکھا اٹھارہ سال بیمار رہے اور ان اٹھارہ سالوں میں آپ نے کوئی شکوا یہ نہیں کیا بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ یہ اسے برداشت کرتے رہے اور پھر اٹھارہ سال بعد یہ انہوں نے پھر اللہ تعالی سے یہ دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی جو مال و متا یہ ہلاک ہوئے تھے جو اہل و عیال ہلاک ہوئے تھے تو پھر روایات میں یہ آتا ہے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یا تو وہی اہل و عیال وہ انہیں لوٹا دیے گئے اور یا ان کا عوض یعنی ان کے بدلے میں اللہ نے اور دیے ہیں بلکہ دگنا دیے ہیں اور پھر اللہ نے انہیں صحت دی ہے تندرستی دی ہے ان آیات میں یہ ایک چشمہ یہ بھی جاری کیا گیا ہے ان کے لیے جس میں آپ نے غسل بھی کیا تھا اور وہ پینے کے لیے بھی تھا اور اس کے بعد آپ صحت مند ہوئے ہیں اور بالکل تندرست ہوئے تھے تو ان آیات میں اس کی طرف یہ اشارہ ہے یہاں پہ ان آیات میں حضرت ایوب کہتے ہیں کہ انی مثنی شیطان و بنسبن مفسرین نے یہاں پہ پر متعدد واقعات یہ ذکر کیے ہیں صحیح روایات میں اور صحیح احادیث میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا بلکہ تاریخی اقوال ہیں جنہیں تاریخ ابن عساکر میں یا تاریخ دمشق جسے کہا جاتا ہے تو اس میں ابن آساکر نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس ایک حکیم کا روپ دارہ تھا اور راستے میں وہ بیٹھا وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا لیکن یہ تاریخی قول ہے تو عام طور پہ بیویاں یہ اپنے شوہروں کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے فکرمند ہوتی ہیں تو وہ بھی راستے پر سے گزر رہی ہے اور ابلیس جو اس نے حکیم کا روپ دھارا ہے ایک معالج کا روپ دھارا ہے تو اس نے اس سے کہا کہ اسی طرح میرا شوہر بھی بہت عرصے سے بیمار ہے تو اگر تم اس کا علاج کر لو تو اس نے کہا کہ میں اس کا علاج کر لوں گا لیکن اگر وہ تندرست ہوا تو تم نے اس کی تندرستی کی نسبت میری جانب کرنی ہے کہ تم نے اسے صحت مند کیا ہے اور تم نے کہ اسے ٹھیک کیا ہے جب بیوی نے حضرت ایوب کو یہ بات بتائی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے اور تب کہ انہوں نے کہ اللہ کے سامنے یہ التجا کی ہے کہ اے اللہ ابلیس اب میرے مکان تک یہ پہنچ گیا ہے اور وہ میرے گھر والوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور مجھے صحت دے اور انہوں نے ناراض ہو کر یہ قسم بھی کھائی تھی کہ اگر میں تندرست ہوا تو میں تمہیں سو درے ماروں گا اور سو لکڑیاں جو ہے وہ میں تمہیں ماروں گا تو یہاں پہ انی مسنی شیتان و بنسب ہوا عذاب یہ بھی ہے یا یہ بھی آتا ہے کہ اور یہ واقعہ ابن اب حاتم نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں معلم التنزیل میں بغوی نے اور دیگر مفسرین بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ ابلیس نے لیکن یہ تاریخی اقوال ہیں کہ ابلیس نے یہ ایک دن یہ کہا کہ اے اللہ یہ اگر آپ مجھے یہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر مسلط کر دیں تو ایسا کوئی بندہ ہے کہ میرے مسلط ہونے کے باوجود بھی وہ تیری بندگی کرے اور وہ تیری عبادت کرے تو اللہ نے حضرت ایوب پر انہیں تسلط دے دیا تو ابلیس نے کہ اس کے مال و متا کو ہلاک کر دیا اور حضرت ایوب نے اس پر صبر کا مظاہرہ کیا اسی طرح اس کے اہل و عیال ہلاک ہوئے لیکن حضرت ایوب نے اس پر بھی صبر کا مظاہرہ کیا پھر ان کے جسم پر بیماریاں یہ آئیں لیکن حضرت ایوب نے اس پر بھی صبر کا مظاہرہ کیا تو یہ بھی ایک واقعہ یہ آتا ہے لیکن یاد رکھیں یہ تمام تاریخی اقوال ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے اساتذہ نے جس قول کو ترجیح دی ہے تو وہ یہی ہے کہ ابلیس کہ اب میں میرے گھر والوں کو وہ وسوسے ڈال رہا ہے اور انہیں شرک پر ابھار رہا ہے تو اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا اور مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے وسوسوں سے بچا اور یہاں پر جو حضرت ایوب کے متعلق یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب کے بدن میں کہ ایسی پھنسیاں اور ایسے دانے یہ آئے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگے تھے اور اس کے بدن میں کیڑے ہو چکے تھے یہ تمام واقعات یہ اسرائیلیات ہیں اور یہ خرافات ہیں تفصیل قرتبی میں قرتبی نے یہاں پر ان تمام واقعات کی تردید کی ہے کہ نہ تو قرآن سے اس طرح کی کوئی باتیں ثابت ہیں اور نہ سنت سے اور یہ اسرائیلیات ہیں فرض آن ستورا بسورک ان جیسے واقعات سے اپنی آنکھوں کو بند کر دو وہ اصمان سما یہ اور اپنے کانوں کو بند کر دو وجہ یہ ہے کہ ان جیسے یہ واقعات یہ تمہارے خیالات کو اور تمہارے ذہن کو گدلہ کریں گے اور تمہارے دل میں فساد پیدا کریں گے امام راجی نے بھی بڑی تفصیل سے کہ ان جیسے اسرائیلیات اور یہ واقعات ان کو رد کیا ہے بڑے شد و مت سے تو یہاں پر اس واقعے کی طرف قرآن یہ واقعہ یہ ذکر کر رہا ہے وسکرآبدنا ایوبا اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو ادنا دار رب جب انہوں نے فریاد کی اپنے رب سے جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو انیمسنی شیتان کے بے شک یہ پہنچا ہے مجھے یہ الشیطان شیطان بینسبن بنسبن دکھ کے ساتھ عذاب اور تکلیف کے ساتھ یعنی شیطان میرے دل میں یہ وسوسے سے ڈال رہا ہے اسی طرح میرے گھر والوں کے یہ انہیں وسوسے سے ڈال رہا ہے اور انہیں شرک میں مبتلا کر رہا ہے تو اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا یہ انی مسنی شیتان و بن اسبن اور سورہ امبیا میں آیت نمبر تریاسی میں وہاں پہ تکلیف کی جانب یہ نسبت کی تھی کہ انی مسنیت درو پہنچی ہے مجھے تکلیف مجھے تکلیف پہنچی ہے اور یہاں پہ اس کی نسبت شیطان کی جانب کی جا رہی ہے اور یہی ادب ہے چاہیے یہ کہ انسان خیر کی نسبت اللہ کی جانب کرے اور برائی کی نسبت نفس کی جانب کرے اور شیطان کی جانب کرے جیسے مثلا آپ نے اس سے پہلے بار بار پڑھا ہے سور عمران میں ہم نے ذکر کیا تھا بیت خیر کہ تمہارے ہاتھ میں ہے خیر حالانکہ شر یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے لیکن شر کو یہ اللہ کی جانب منسوب نہیں کیا گیا مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ کے پیغمبر رات کو نماز پڑھتے تھے قیام اللیل کرتے تھے تو قیام اللیل میں نماز کے دوران وہ بعض دعائیں پڑھتے تھے صحیح مسلم کی روایت میں یہ دعا آتی ہے اور اس میں آتا ہے ولخی رکل لہوفی ادئی کا خیر سب کا سب اللہ یہ تیرے ہاتھ میں ہے تیرے اختیار میں ہے وہ شر ال کا اور شر اس کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے حالانکہ خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے لیکن ادب شر کی نسبت یہ اللہ کی جانب نہیں کی جاتی یہ ادب ہے اور قرآن ہمیں یہی ادب سکھاتا ہے سورہ فاتحہ میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا سراۃ الدین انعام علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے یعنی براہ راست اللہ کے ساتھ خطاب لیکن جہاں پہ غذب اور گمراہی کی بات آتی ہے غیر المقدوب علیہم نہ راستہ ان لوگوں کا کہ غذب کیا گیا ہے ان پر اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ غزب علیہم نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا ہے اور جنہیں تو نے گمراہ کیا ہے ایسا نہیں کہا جا رہا بلکہ جنہیں جن پر غضب کیا گیا ہے تو یہ ادب کا تقاضا ہے ورنہ حقیقت میں سب چیزیں سب کچھ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایوب علیہ السلام نے بھی وہی ادب ملحوظ رکھا ہے اور اس دکھ اور تکلیف کی نسبت یہ شیطان کی جانب کی ہے سورہ شعرا میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا وہ ایزا مریض تو فہو یشفین حالانکہ اس سے پہلے جو اللہ کی صفات تھیں وہ لدی خلق عنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے لدیمی تنی اور وہ مجھے موت دیتا ہے اور مجھے اس نے زندگی دی ہے لیکن جب بیماری کی بات تو وہاں پہ ابراہیم یہ کہتے ہیں وہ ایزامرست تو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فہو یشفین وہ مجھے شفا دیتا ہے لیکن یہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا وہ اللہ کی جانب کتنی نازیبا باتوں کی نسبت کرتا ہے وجہ یہ ہے قرآن پڑا نہیں ہے قرآن پڑا ہوتا تو اللہ کی جانب یہ بے کی گفتگو یہ نہ کرتا نہ خود پڑھتا ہے اور نہ پڑھانے والے کوئی ہیں کہ وہ پڑھائے کہ دیکھو خیر کی نسبت اللہ کی جانب اور شر کی نسبت بری چیز کی نسبت یہ نفس اور شیطان کی جانب یہ کرنی ہے کہ انی مسنی شیطان و بینسبن کہ آزاب بے شک پہنچا ہے مجھے شیتان بینسبن دکھ کے ساتھ تکان کے ساتھ شیطان نے مجھے تھکا دیا ہے وعذاب اور پہنچا ہے تکلیف کے ساتھ اور پہنچا ہے تکلیف کے ساتھ تو یہاں پہ جب انہوں نے فریاد کی تو سورے انبیاء میں گزرا تھا فس تجب تو ہم نے ان کی فریاد کو قبول کیا تو یہاں پہ بھی ایوب نے فریاد کی تو ہم نے ان کی فریاد کو قبول کیا اور ہم نے انہیں کہا کہ ار کس برج لکا کہ مارو زمین کو اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے پاؤں سے زمین کو مارو ہاضامگ تسلن تو جب انہوں نے زمین کو اپنے پاؤں سے مارا یہ درمیان میں یہ جو حزف ہے تو یہ قرآن میں تدبر کرنے کے ساتھ یہ خود بخود یہ حزف یہ نکل آتا ہے اور قرآن اختصار سے کام لیتا ہے ہم نے انہیں کہا ارک برجلی کا مارو زمین کو اپنے پاؤں کے ساتھ تو انہوں نے ویسا ہی کیا تو وہاں سے چشمہ یہ پوٹ پڑا تو ہم نے انہیں کہا ہاضا مغتسل مختصل ظرف کا سیکھا ہے چشمہ نہانے کی جگہ غسل کرنے کی جگہ یہ نہانے کی جگہ ہے یہ چشمہ ہے باردن ٹھنڈا و اور پینے کا سامان اور پینا ہے یعنی پینے کا ذریعہ بھی ہے تو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کیا تو اللہ نے ان سے وہ بیماری اور وہ تکلیف وہ دور کر دی کہ انہوں نے اس چشمے میں نہایا بھی اور انہوں نے ان سے پیا بھی اور وہ بالکل تندرست اور صحت مند ہو گئے وہ نہ لہو اہ اور ہم نے بخشا انہیں اہلو اس کے گھر والے وہ مسلح اور ان کے مانند اور معہم ان کے ساتھ یعنی پہلے سے اللہ نے انہیں دگنی اہلو ایال اور اولاد دے دی رہمتن یہ مفعول لہو ہے وہبنا کے لیے یعنی ہم نے انہیں بخشا رحمتن محربانی کرنے کے لیے منا اپنی طرف سے وہ ذکر لہل الباب اور نصیحت اور نصیحت کے لیے لباب عقل والوں کے لیے عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو اس صبر کے عوض یہ اللہ اسے پہلے سے زیادہ نعمتیں وہ دیتا ہے انسان جب یہ مخلوق سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور صرف اللہ کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ یہ اسے ضرور اپنی نعمت نعمتوں سے نوازتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے مننا محربانی کرنے کے لئے اپنی طرف سے وزکرا اور نصیحت کے لئے لیے لباب عقل والوں کے لیے اور ہم نے ان سے کہا جب وہ شفایاب ہوئے اور انہیں صحت ملی اور وہ تندرست ہوئے تو ہم نے ان سے کہا وہ خود بھی یدن انہوں نے قسم کھائی تھی کہ تندرست ہونے کے بعد کیونکہ وہ بیماری میں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے شفا ملی اور مجھے میں تندرست ہوا تو میں تمہیں سو درے جو ہے یہ ماروں گا اور میں تمہیں سو لکڑیاں یہ ماروں گا و خود بھی کا ذغصن اور تو لے لے بی کا اپنے ہاتھ میں ذغ جاڑو دیگز جھاڑو کو کہتے ہیں یعنی جس میں وہ چھوٹی چھوٹی یہ تیلیاں یہ ہوتی ہیں تیلیاں ہوتی ہیں تو ایک جھاڑو لوگ کہ جس میں سو تیلیاں ہوں کیونکہ یعنی کم از کم جس میں سو تیلیاں ہوں اور اس کو ایک ہی بار میں کیونکہ وجہ یہ کہ اس کی بیوی وہ بھی معذور تھی اسے کیا پتا کہ یہ ابلیس ہے تو اس نے بھی قصدن ایک کام نہیں کیا تھا قصدن ایک کام نہیں کیا تھا تو وہ بھی معذور تھی اور حضرت ایوب نے بھی قسم کھائی تھی تو اللہ نے انہیں یہ ہیلا بتلایا ہے کہ آگے میں ہیلا پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں تو اللہ نے انہیں یہ ہیلا بتلایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو اور اس کی بیوی کو وہ تکلیف وہ بھی نہ پہنچے یعنی سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے تو انہوں نے جی ایک سو تیلیوں کا ایک جھاڑو لی اور اسے ایک ہی بار اسے مارا جس سے ان کی قسم جو ہے تو وہ پوری ہو گئی اور پھر یہاں پہ مفسرین ذکر کرتے ہیں اور فقہائے کرام کہ ہا دا خا بے ایوب یہ حضرت ایوب کے ساتھ یہ عمل یہ خاص تھا بعض کہتے ہیں کہ یہ آج بھی یہ قانون ہے اور پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کوئی اسے حضرت ایوب کے ساتھ خاص مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس پر آج بھی عمل یہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے خاص شرائط ہیں اور خاص اس کے لیے حالات ہوں گے یعنی ایسا نہیں کہ ہر کوئی اسی طرح وہ کرے ایسا نہیں ہوگا وہ خود بھی اور تو لے لے بھی اپنے ہاتھ میں دغسن ایک جھاڑو فت ربی تو مارو اس کے ذریعے اسے ولا تہنس اور ہانس نہ ہو یعنی اور اپنی قسم نہ توڑیں اپنی قسم مت توڑو بلکہ اس طریقے سے اپنی قسم جو ہے وہ پوری کر لو یہ ان نا وجد نہ سابرن بے شک ہم نے پایا تھا یہ ایوب کو سابرن صبر کرنے والا نعم ملاب کیا اچھا بندہ ہے ان اواب اور بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا یہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا علامہ ابن قیم حالانکہ میں نے یہ وجہ ذکر کر بھی دی علامہ ابن قیم کتاب الروح روح میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن نے ایک جانب حضرت ایوب کی کہ اللہ کو یہ شکایت یہ بھی ذکر کی ہے کہ انی مصنی شیتان و میں و عذاب یا اسی طرح سورہ انبیاء میں کہ انی مسنی ضرو مجھے تکلیف پہنچی ہے اور قرآن حضرت ایوب کو ان نہ وجد حسابرن بھی کہتا ہے نمل آبد بھی کہتا ہے ان نہ اواب بھی کہتا ہے وجہ کیا ہے کہ حضرت ایوب نے جو دعا کی ہے اور اپنی فقر کا اظہار کیا ہے اور اپنی حاجت کو جو انہوں نے ظاہر کیا ہے تو رب کے سامنے کیا ہے مخلوق کے سامنے انہوں نے کوئی جزا فضا نہیں کی اور کوئی شکایت نہیں کی تو اسی لیے ایک ہے مخلوق کے سامنے اپنی شکایت کو ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے اور ایک ہے اللہ کے سامنے اپنی شکایات یہ ظاہر کرنا اللہ کے سامنے اپنی فقر کو ظاہر کرنا تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے سفیان ابن عیینہ ایک بہت بڑے محدث ہیں المتوفہ ایک سو ستانوے یا ایک سو اٹھانوے ہجری امام بخاری ان کے استاد الاستاذ استاد ہیں سفیان ابن اینا ان کی مجلس میں ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں بالکل تکالیف سے بچا ہوا ہوں اور اللہ نے مجھے عافیت دی ہے مال دولت دی ہے اور میں صحت مند اور تندرست ہوں تو میرے لیے اس حالت پر شکر ادا کرنا یہ حالت میرے لیے بہتر ہے یا اگر مجھ پر آزمائشیں اور امتحانات آئیں اور میں ان آزمائشوں میں ان امتحانات پر میں صبر کروں ان دونوں حالات میں میرے لیے کون سی حالت وہ زیادہ بہتر ہے آپ بتائیں کون سی حالت یہ میرے لیے بہتر ہے اور ان امتحانات اور آزمائشوں میں میں یہ کہوں کہ اللہ رضیت رضی ما نفسی ماں کہ اے اللہ میں اپنے نفس کے لیے اسی چیز پر راضی ہوں کہ جس پر تو میرے لیے راضی ہے تو سفیان ابن اوینا انہوں نے تھوڑی خاموشی اختیار کی اور انہوں نے کہا کہ میں اسی حالت کو پسند کروں گا اسی حالت کو میں پسند کروں گا کہ اللہ نے مجھے عافیت دی ہے اور اللہ نے مجھے مال اور دولت دی ہے صحیح صحت اور تندرستی دی ہے اور میں اس میں اللہ کا شکر ادا کروں تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے تو اس نے کہا کہ سورہ صاد میں اللہ نے دو پیغمبروں کے واقعات یہ ذکر کیے ہیں حضرت سلیمان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے نعم العبد ان نہ کیا اچھا بندہ ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور یہی صفت اللہ نے حضرت ایوب کی بھی ذکر کی ہے نعم العبد ان نہ لیکن حضرت سلیمان کو اللہ نے بڑی شان و شوکت دی ہے اور بڑی مال اور دولت دی ہے بادشاہی دی ہے لیکن آخر میں بدلہ دونوں پیغمبروں کا ایک ہے نعم العبد ان اواب تو اسی لیے یہ ایک پیغمبر یہ اللہ نے اسے بڑی شان بان دی ہے اور بڑی ٹھاٹ دی ہے بادشاہی دی ہے اور یہ دوسرا پیغمبر اس پر امتحانات آئے ہیں تو اسی لیے میرے لیے عافیت شکر کے ساتھ کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں احب الیہ من البلا مصبری یہ میرے لیے ان آزمائشوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ جس پر صبر کیا جائے اسی لیے یہ جو رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے تو اس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے پیغمبر سے یہی پوچھتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اگر میں للت القدر کو پالوں تو میں اس میں کون سی دعا پڑھوں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو اللہ کا افون تو حب الفا فنی کہ اے اللہ معاف کرنے والا ہے اور تو افواہ اور درگزر کو پسند کرتا ہے فا اور اے اللہ تو مجھے معاف کر اور اللہ سے عافیت طلب جو ہے یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے عافیت دے دنیا اور آخرت میں اپنے عذاب سے بچا اپنے امتحانات اور اپنی تکالیف سے بچا تو حضرت ایوب علیہ السلام انہوں نے ان تکالیف پر صبر کی ہے اور اللہ نے انہیں ان کی فریاد کو قبول کیا ہے وسکر عَبْدَنَا ایوب اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو ازنادا رب جب انہوں نے فریاد کی اپنے رب سے انی مسنیت الشیطان کے بے شک پہنچا مجھے شیطان بن اس کے ساتھ شیطان نے مجھے تھکا دیا ہے وعذاب اور تکلیف کے ساتھ تو ہم نے انہیں کہا اور کچھ کا کہ مارو برجل کا اپنے پاؤں کے ساتھ زمین کو اور جب انہوں نے ایسا کیا تو ایک چشمہ ٹوٹ پڑا وہاں سے پھوٹ پڑا ہاضا مغ یہ چشمہ ہے یہ نہانے کی جگہ ہے بارد ٹھنڈا و شراب اور پینا ہے وہ بنا لہو آ اور بخشا ہم نے انہیں اہلو ان اس کے گھر والے یہ قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں کہ جس میں بیوی پر یہ اہل کا اطلاق یہ کیا گیا ہے شیعہ وہ بیٹی اور نوازوں پر تو یہ اہل بیت کا اطلاق کرنے کے لیے وہ تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں لیکن اگر ازواج ہوں پیغمبر کی بیویاں ہوں تو ان کے لیے اہل بیت کہ انہیں اہل نہیں کہا جاتا ان کے لیے اہل بیت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ کبھی ان آیات کو میں جمع کروں گا کہ سورہ حود میں یہ اہل بیت کا اطلاق کون ہے یہ فرشتوں نے دعا کی ہے رحمت اللہ و اہل البیت وہاں پہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سارا مراد ہے اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ یہ اہل کا اطلاق بالخصوص بیوی پر کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کو بھی وہ شامل ہے لیکن بیویاں بھی اس میں بطریق اولا وہ شامل ہیں وہ نہ لہو اہ اور بخشا ہم نے انہیں ان کے گھر والے اور ان کے مانن ان کے ساتھ منا مہربانی کے لیے اپنی طرف سے وذکرہ اور نصیحت کے لیے الباب عقل والوں کے لیے اور ہم نے ان سے کہا وہ خود بھی ادیق اور لے لو اپنے ہاتھ میں دغ ایک جھاڑو فتر ہی اور مارو اس کے ذریعے سے اپنی بیوی کو ولا تہنس اور اپنی قسم نہ توڑیں ان وجدنا وجد نہ ہو سابر بے شک ہم نے انہیں پایا صبر کرنے والا نعم مل کیا خوب بندہ ہے یہ ایوب ان نہ اواب اور بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے واخیرہ رب العالمین